بند شبوزی مسلم عالف اللہ مولانا شاہ حکیم محمد امتر صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ عنوان ہے باغ گار کرتا ہوں جنگل کو کہتے ہیں مراد سر کی رانا اللہ کی یاد میں کبھی کبھی خلوت اور کے لیے ایسی جگہ منتخب کرنا چہرہ جنگل دریا کنارا کام کرتا تھا کبھی دل سے آہ کرتا ہوں جب کبھی دل سے آتا بندے تیرا دن دنگ جگ میں گن سے نبا غرم سے امتار منہ نتا جب سے بندے پنا کرتا sarv ro ko shikawumila kyun hai devam de pana ہے آ ساری پل پتن سے تر ہو کے سنی ساری پل پتن سے تر ہو کے سنی دس or wow. در دل جگہ دل جب شدید در دے دل, دل جب đi <Gülüyor> về of it. خزائن الحدیث ما من مسلمین یدعو بدعوت لیس فیها اکم ولا قطیعت رحیمن اللہ عطاہ اللہ اللہ عطاہ اللہ بها احدا ثلاث اما ان اللَّهُ لہوان بعض لوگ شروع میں تو خوب خوشبو خصوصو سے دعا کرتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد ان کے دل میں دعا کی قبولیت کے سلسلے میں وسوتے آنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی بہت سی صورتیں ہیں اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو شیطان کے داو پیش تم پر کارگر ہو جائیں گے اور شیطان تمہیں مایوس کر دے گا پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دیں یعنی جو چیز اس نے مانگی وہی چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں ایک صورت تو یہ ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ہماری جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر اتنا زیادہ ازر ادا کریں گے ان کا اتنا زیادہ بدلہ دیں گے کہ مومن یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی لہٰذا دوسری دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس کا اجرا آ میں ملے گا صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بندے میں کوئی بلا ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسری روایات میں اور بھی صورتیں مثلاً بعض بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ اپنے عمل میں کمی کی وجہ سے اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی جان میں مال میں یا اولاد میں کوئی آزمائش دے دیتے ہیں اور پھر اس پر صبر کی طاقت بھی دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اس بلا اور معاشیت کی وجہ سے وہ بندہ اس بڑے درجے کو پا لیتا ہے لہذا مومنگ کو چاہیے کہ کسی صورت میں مصیبت سے نہ گھبرائے اللہ تعالیٰ سے عادت مانگے مصیبت سے نجات تو مانگے لیکن اس کو اپنے لیے مفید سمجھے اگر دعا بظاہر قبول نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے دعا مانگنا خود بہت بڑا اکام ہے اگر کسی کو مصیبت میں خدا سے تعلق زیادہ بڑھ جائے اور اللہ والوں کے پاس جانے کی توقع ہو جائے ان سے دعا کرا رہا ہو اللہ تعالیٰ سے دو الحاجت پڑھ کر مانگ رہا ہو اور اس مصیبت کی وجہ سے بہت سے گناہ چوٹ گئے ہوں تو جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے رشتہ جو دے جو مصیبت غفلت کے پردوں کو چاک کر دے وہ مصیبت نہیں نعمت ہے لیکن قبولیت دعا کی صورت نہ جاننے کے اتفاق اوقات بڑا دھوکا ہو جاتا ہے آدمی کو شکایت ہو جاتی ہے کہ ہماری دعا اتنے دن سے قبول نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو تم مانگتے ہو اور کبھی وہ تو نہیں ملتی لیکن آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس چیز کا ملنا اللہ کے نزدیک تمہارے لیے نقصان دہ ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی بڑی مصیبت یا بلا تل جاتی ہے ٹال دی جاتی ہے جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ دعاؤں کے قبول ہونے کی اتنی قسمیں ہیں اور کسی صورت میں دعا رد نہیں ہوتی یا تو دنیا میں مل جائے گی یا آخرت میں اس کا بدلا مل جائے گا یا کوئی بلا دور ہو جائے گی یعنی دعا ہر صورت میں قبول ہوگی تو صحابہ نے کہا ادھر اکثر رو اکثر جمع متقل نقطر ہے یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم خوب دعا مانگیں گے دعا میں خوب کثرت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہو ہو اللہ سے تم جتنا زیادہ مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے تمہارے مانگنے کی تعداد سے خدا کے دینے کی تعداد زیادہ ہے جیسے کوئی دنیا کے قریب شخص سے ایک بوتل شہد مانگنے گیا اس نے دو من کی مشق دے دی اس شخص نے کہا کہ حضور میں نے تو ایک ہی بوتل مانگی تھی آپ نے بھر کے دے دی اس کریم نے کہا کہ تم نے اپنے ضرب کے مطابق مانگا تھا میں نے اپنے ضرور کے مطابق دیا میری ثقافت کا تقاضہ یہ تھا کہ میں پوری مشق دے دوں معلوم ہوا کہ بندے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کرم کے مطابق دیتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دو مجھے بڑھا دیے اس لیے دعا کا خوب اہتمام رکھنا چاہیے جیسا کہ آپ نے سنی لیا صحابہ کیا کہ تم خوب دعا کیا کریں گے یو صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اللہ رکھ سو جتنا تم زیادہ دعا مانگو گے جتنا جتنی بھی حاجات مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ بخشنے والے یا تاکہ کرنے والے اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا دعا مانگنا چاہے وہ ہمارا ہماری حاجت پوری ہو یا نہ ہو دعا ماننا خود ایک نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ سے تعلق کی علامت ہے جو زیادہ دعا, دعا میں الحاظاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں یہ دلیل ہے ان کے تعلق میں اللہ کے مضبوطی کی اور یہ توفیق کی دلیل ہے کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو بندہ مانگتا بھی نہیں ہے ماننے کی بھی اس کو مانگنے کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا اندائی کی توفیق ہوتی ہے اس لیے دعا خصوصا جو ہمارے مشایخ ہیں مناظر ہے مقبول ایک منزل روزانہ کا اہتمام کرنے کو فرمایا ہے اس کا تو ضرور یہ اہتمام کریں اور اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کی فبولیت کا وقت ہے اور دعائیں فبول ہوتی ہیں اور جب یہ فرما دیا ساز المسلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا کسی حال میں رد نہیں تو پھر تو کوئی نہ مانگنے والا بس محرومی کسی کا نہیں مانگتا ہر فرض نماز کی بار کی کے بعد اللہ دعاؤ سے قبولیت کا وقت رکھا ہے ویسے تو ہر کسی وقت بھی دعا قبول بول ہو جاتی ہے لیکن خاص اوقات ہر فرض نماز کے بعد اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے خداذان کی دعا اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی بہت عظیم شان فضیلت والی دعا ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ اس لیے دعا کپور اہتمام رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو کی توفیت نصیب فرمانا اور مختلف دنیا کے حصوں میں مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں جہاں جہاں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو جو حق ہے دوسرے مسلمانوں کا ہم ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم کو ضرور سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنانا جہاں کہیں مظالم کی خبر آتی ہے ماشاء اللہ مسلمان الحمدللہ یہ اتنے مان والے ہیں کہ وہ ضرور وہاں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش پوش کرتے ہیں لیکن عام طور پہ اکثر لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی مالی مدد کرنا ہی ان کا حق ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو اپنے اوپر اسلام کی پابندی کر لیں اپنے آپ کو ایندار بنا لیں اور احکامات کی پابندی کرنے لگیں گنا سے بچنے لگیں تو یہ جو مظالم ہو رہے ہیں یہ بھی تو آخر کسی کی معشیت کے بغیر نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں لیکن یہ مظالم اور یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے اعمال کی کمزوری اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اگر مسلمان اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں اور گناہوں سے بچنے لگیں جی جان سے صدر سے گناہوں سے بچنے لگیں کسی سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈرنا شروع کر कर طبقہ اختیار کر لیں تو یہ جو فیصلے اوپر سے آتے ہیں وہ فیصلے بدل جائیں مسلمانوں کی جو ہے وہ بول بالا ہو جائے گا اسلام کا بول بالا ہوگا مسلمانوں کا بول بالا ہوگا مسلمانوں, ہو مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا دین پھیلے گا تب پھلائی آئے گی پیسے سے بھلائی نہیں پیسہ دینا جو ہے ایسے مزلوم لوگوں کو مند ہے اور اللہ کی مہربانی ہے اللہ کی توفیق ہے اور اس سے جو ہے وہ ہمارا امول تو مسلمان بھائیوں کا حق ہے ہم پر دوسرے یہ کہ ہمارے لیے ذخیرہ خیر بھی ہوگا لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو بات کرنے کی ہے اگر وہ نتی تو کبھی بھی فلاں نہیں آئے گی کہ دین کو اپنے اوپر سو فیصد لاگو لیں اور اس طرح سے جو دیم دیم پھیلے گا دنیا میں تب بتائی جائے گی پیسہ پھیلے گا مال و دولت کتنا کثرت سے ہو جائے یا مال و دولت کتنی کسرت سے وہاں پہنچ جائے مزلوموں کے پاس وقت ہی فائدہ تو ہوگا لیکن حقیقی ہاں فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان اپنے مال کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے نہیں اور اللہ سے روئیں گے نہیں اللہ سے گرگڑ گے نہیں اللہ سے تعلق نہیں پیدا کریں گے طوار نہیں کریں گے دین کے مقامات کو سو فیصد لاگو نہیں کریں گے جیسے شرعی پردہ ہے حلال روزی ہے اور ماں باپ کی فرما برداری ہے اور نمازوں کی پابندی ہے اور خوری سے بچنا ہے اور دھوکے بازی سے بچنا ہے معاملات میں صحیح رہنا ہے معاشرت میں صحیح رہنا ہے یہ سب باتیں جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے مسلمان جب تک اختیار نہیں کریں گے ہم اس کی خلا کبھی بھی نہیں آئے گا سکتی اللہ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے پاک میں لا علی اللہ اللہ تعالیٰ نے قوانین کو بدلتے نہیں ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے پابند نہیں ہے قانون اللہ کا پابند ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب تک مسلمان اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرے گا اٹھا رہے گا و پار رہے گا چاہے مال ہو چاہے مال نہ ہو مال سے عزت نہیں ہے مال سے فلاح نہیں ہے اور اسلحے سے فلاح نہیں ہے یہ سب ذرائع ہے مقصود اللہ کی رضا ہے جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے پیسے نہیں بدلیں گے اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم جائز اپنا جائز لیں اپنا محاذہ کیا کریں روزانہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کیا اقدامات ہیں اور ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں کیسے اخلاق ہیں ہمارے کیسی ہماری گفتار ہے کیسے ہماری کردار ہے صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی تجویز گنتی کرتے ہیں کہ ہم کتنی تجزیات کرتے ہیں کتنی تلاوت کرتے ہیں کتنے نوافل پڑھتے ہیں ہم لوگوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہوئی ہے کہ ہم نے بس کو یعنی تقدیم کو سمجھا ہے کہ بس ی ہے حالانک معاشرت ہمارے دین کا حصہ معاملات ہمارے جین کا حصہ اخلاقیات ہمارے دین کا حصہ سولہ ہمارے جین کا حصہ اور دیگر گناہوں سے بچنا تقوا ہمارے دین کا حصہ جس کو وہ لوگ بہت کم اہمیت دیتے ہیں بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں اور تجربات کر لیں تو ہمارا دین مکمل ہو گیا یہ بڑی غلط فہمی ہے یہ شیتان سے دھوکے میں رکھ کر ہم کو محروم اور خائب خاصر کرنا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے جب تک مسلمان اپنی اصلاح احوال نہیں کریں گے اس وقت تک فلاح ہفی جی نہیں آئے گی نہ مال سے آئے گی نہ اس لڑے سے آئے گی نہ قوت سے آئے گی نہ نہ حکومت سے آئے گی بلکہ اپنی اصلاح احوال سے فلاح حفصی جی آئے گی اللہ تعالیٰ ان سب کو توحیر دیں کہ ہم اپنے اصلاح احوال کریں اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں اور توبہ و استفاق کو اپنا وطیرہ بنائیں عادت بنائیں کہ روزانہ صبح شام توبہ و استفاق گریا ازاری کے ساتھ آب و کے ساتھ اللہ سے روئیں اور اللہ سے معافی خود بھی مانگیں اور ان مسلمانوں کے لیے بھی مانگیں ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہے اور پوری امن کے لیے مانگیں اور مزلوموں کی مدد کے لیے بھی اللہ کو بکار اللہ تعالیٰ یہ ذات ہے جو تمام احوال کو درست کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کل سے کیونکہ جماعت عشا کی جماعت یہاں سوا ساڑھے آٹھ بجے ہو گئی ہے ہمارے یہاں مسجد اشرف میں اس لیے مسجد آج بھی سوا نو بجے سوا نو بجے ہو گئی سوا نو بجے مسجد کیا کریں گے ان شاء اللہ تعالی کیونکہ جماعت مسجد اشرف میں ساڑھے آٹھ ہو گئی اور پھر تھوڑے دن کے بعد پھر آٹھ بجے بھی ہو جائے گی اس لیے خیال رکھیں کہ کا وقت ہوتا رہتا ہے اب عشا کی نماز اور جلدی ہو جائے گی تھوڑے دن بعد سوا آٹھ کے اعلان لگ جائے گا تو پھر نو بجے شروع کریں گے اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے بہت بس السلام علیکم